الحمت الخر آ رہی ہوں کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر کے جو نکل گئے اپنے گھروں سے وہ ہوں جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حضر الموت موت کے در کی وجہ سے یعنی جب کفار اور مشقین نے غلبہ کر لیا ان پر اور بہت سے ملکوں سے یہ بھاگے اپنے ملک چھوڑ کر فقار الحمن واہ تو اللہ نے ان سے کہا کہ بڑھ جاؤ ثم ماہ پھر انہیں زندہ کیا یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کہ پھر واقعی عمل ہوا ہو اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے قوم مر جاتی ہے لیکن پھر اس کا رشت ثانیہ ہو جاتی ہے پھر اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا یعنی یہاں پر مرنا اور احیاء جو ہے وہ مانوی ہو روحانی ہو اخلاقی ہو وہ بال فیل جسنہ ہو لیکن اللہ کے اختیار سے باہر نہیں اس کی قدرت میں ہے سب کو مار کر بھی دوبارہ جلا سکتا ہے ان اللہ لذوف علّہ سے ولاکن ناک صلی اللہ صلہ یشکر اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہیں شکر نہیں کرتے ناقدری ہی کرتے ہیں اللہ کے احسانات کی لیکن اب وہ غزبۂ بدر جو ہے ان کا سابقہ امت مسلمہ کا اس کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہی ہے اس لیے کہ ہے تو ساری ان کے لیے ان کی ہدایت کے لیے تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہ تو جو بھی جو پروسیس آف ریولیوشن چل رہا تھا جو جد و جوہد تھی جو تحریک تھی محمد رسول اللہ کی جس جس مرحلے میں سے وہ تحریک گزر رہی ہے اسی مرحلے کی مناسبت سے سابقہ تاریخ سے بھی واقعات لائے جا رہے ہیں اور اسی کی مناسبت سے وہ جو بھی وقتی آکام ہیں وہ دیے جا رہے ہیں وقاتل فی سمی اللہ و علم سمیع العلی اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے منزل لگی یقین اللہ قرض الحسن فیضا فہ القابل کثیرہ کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے یہ انفاق جب کیا جاتا ہے خالص اللہ کے دین کے لیے تو اللہ کہتا ہے یہ کہ میرے دن میں قرض ہے دین میرا ہے تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو تو جو کچھ اس میں خرچ کرو گے وہ مجھ پر قرض, قرض حسنہ ہے قرض حسنا ہے منظر حسن فہ لہو تو اللہ اس کو اس کے لیے بڑھاتا رہے دگنا کرتا رہے اور کثیرہ تگنا چوگنا بہت گنا و اللہ اور اللہ کے اختیار میں کسی چیز کو چھوٹا کر دینا سکیر دینا اور کھول دینا اور کشائش کر دینا وہ اللہ ترجاؤں اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا یہاں رکھئے یہ دونوں چیزیں جہاد بینفس اس کی آخری شکل کے تال اور جہاد بالمال اس کے لیے پہلے لفظ آ رہا تھا انفاق اب قرض حسنا اللہ کو قرض حسنا قلم کرا اسرائیل موسا کیا تم نے غور نہیں کیا موسا کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں پر بلا نمباز موسا اس کال نبیم جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا یہ تو میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کوئی وقت ایسا نہیں گزرا حضرت موسا کے بعد کہ نبی کوئی نہ کوئی موجود نہ رہا ہو حضرت عیسیٰ تک اس زمانے کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے کہا لحمبہ صلی اللہ علیہ نقاتل تھی سب اللہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راہ میں قتال کریں جنگ کریں یہاں بادشاہ سے مراد ہے جو سپہ سالار ہو نبی ہے تو ظاہر بات ہے کہ نبی کا رتبہ تو بلند رہے گا لیکن نبی کے تابع ہو کر کوئی شخص کہ جو جنگ کی سپہ سلاری کر سکے اس کو نامزد کر دیجیے کال سے تم ان خطبہ قطال ہو اللہ تو قاتل جو نبی تھے یہ سیمل نبی تھے سیموئل یہ آپ اولڈ میں پڑھیں گے سیم نبی انہوں نے کہا کہ اس کا بھی اندیشہ ہے کہ جب جنگ فرض کر دی جائے اللہ تو کہ پھر تم جنگ نہ کرو یعنی ابھی تو بڑے تمہارے دعوے ہیں بہادری دکھا رہے ہو بڑا جوش و خروش ہے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر سے میں اللہ تعالیٰ سے اجازت بھی لوں جنگ کی اور تمہارے لیے کوئی سپہ سالار یا بادشاہ بھی بنا دوں اور پھر تم جنگ سے کن نکٹ جاؤ کالو امال اللہ ان کا کیا کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی راہ نہ کریں جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور, ملکوں سے اور اپنے بیٹوں سے یعنی ان کی اولاد کو تو غلام بنا لیا ان کی عورتوں کو بالیاں بنایا اب یہ تو نکلے ہوئے ہیں اپنے ملکوں سے خوف سے بھاگے ہوئے ملک تو جب ان پر وہ جنگ فرض کر دی گئی تب اللہ اللہ خلیلم تو پیٹ پھیر گئے سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے یہ گویا کہ تنبیہ کی جا رہی ہے مسلمانوں تم بھی بہت کہتے رہے ہو کہ حضور ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے ہم یہ ظلم سہیں گے لیکن ایسا نہ ہو دیکھو اب جب جنگ کا حکم آئے اب پرتو گیا ہم وہ آئے تو گوتے بے وہ حکم اب اچھی نہیں لگ رہی جنگ جان تو پیاری ہے تو اب دکھا دیا کہ وہاں بھی یہ ہوا علیم اور اللہ علّ اللہ عالموں سے خوب باخبر ہے قالم نبی ہوں اور ان سے کہا ان کے نبی نے ان اللہ قد باث صم تالوۃ ملکا تمہارے لیے اللہ تعالی نے تالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے ان کا نام تورات میں آیا ہے سول یا ساول ایس اے یو ایل اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہو سکتا ہے کہ اصل نام ساول ہو لیکن چونکہ وہ بہت قداور تھے طول قد قداور قد اس لیے ان کا ایک صفاتی نام ہو تعلق قرآن مجید نے صفاتی نام لیا ہے کہ وہ بہت قداور قد تھے کالو اللہ یقون و نہ ملک کو اب انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بادشاہ ملے ہمارے اوپر وہ نہ بال ملک مل ہمیں زیادہ حقاطل ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں بادشاہی دی جائے ورلم یوں کا المال جو تو مفلس ہے اسے تو اللہ نے کوئی زیادہ دولت دی نہیں کیونکہ ان کے معیار تو یہی تھے جو دولت مند ہے وہی صاحب عزت ہے علم تھے کالا ہوا اب نبی نے کہا اب جو چاہو کہو اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر یہ فیصلہ ہو چکا اللہ کا فیصلہ ہے ڈیوائن ججمنٹ ہے ڈیوائن ڈیسیژ ہے کین واٹ بی ریوکٹ وہ زیادہ علم و جسم اور اسے خوشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں کداور ہے طاقتور ہے اور اسی طریقے سے علم اور فہم دیا ہے تم دولت دیکھتے ہو اللہ نے چنا ہے ان دو چیزوں کی بنا پر جسمانی طاقت جسمانی قوت اس دور میں دائر بات ہے اس کی بہت ضرورت تھی اور دوسرے یہ کہ اسے علم دیا ہے فہم دیا ہے سمجھ نہیں ہے دانش دی ہے وہی ملک شاہ اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی پادشاہ دے دیتا ہے و اللہ واسم اللہ بہت سمائی والا ہے ماں اس کی مشق جو ہے وہ اٹھا ہے عم اور سب کچھ ساشن علیم جاننے والا ہے یعنی وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے مرد رائے علم دیتا ہے کون اس کا مستحق ہے وقال ابھی یہ آئے تب ملک ہی انجیات یا کم و تابو تو فری سکیل تم رب و بقی تم بات اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ جو تمہارے سے جاتا رہا چھن چکا ہے جس میں سکینہ ہے تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے اور بقیت و نما ترقہ آلو موسا و آل و ہارون اور کچھ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون کے اس سندوق میں رکھے ہوئے ہیں تامل الملائکہ وہ ملائکہ کی تحویل میں ہے اب ان کی بادشاہی کی علامت کے طور پر وہ سندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا اصل میں یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ ان کا ایک بڑا لکڑی کا صندوق ہے ابھی اب ہے ان کا دعویٰ ہے کہ موجود ہے اور مسجد اقسا کے نیچے جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے بعض ذرائع سے فوٹو لے کر بھی انہوں نے ڈاکومنٹری فلم بھی ابھی دکھا دی کہ موجود ہے نموک نظر نے جب گرایا تھا پانچ سو چھیاسی قبل مسیح میں جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیل تھا اس کے تہخانے میں وہ رہتا تھا اور وہیں پر جو ربائی تھے وہاں موجود تھے ربانی تو جب گرایا گیا ہے اس کو ہیکل کو تو اسی میں وہ دب گئے ہیں لیکن وہ چاروں طرف سے جو بھی تہخانہ تھا بند ہو گیا ہوگا اور وہاں پر ان کی لاشیں بھی ہیں اور تابوت سکینہ بھی ہے لیکن ہوا یہ تھا کہ جب ان کے پڑوسی ملکوں نے انہیں شکستیں دی تو وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے اب اس میں گویا کہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ان کے لیے کم سے کم ایک دل کی روحانی تسکین کا سامان تھا ہمارے پاس حضرت موسا کے تمقات ہیں آسائے موسا اس میں ہے رکھا ہوا ہے اب بھی ہے اسی طریقے سے اس میں وہ جو جن تختیوں پر تورات لکھی ہوئی دی گئی تھی عظرت موسا کو وہ موجود ہیں ان کے کہنے کے مطابق اب بھی ہے تو اس طریقے سے ان کے لیے تسکین ہوتی تھی جیسے کہ مسلمان کو خانہ کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے تو فرمایا اس میں تمہارے لیے سکینت بھی ہے اور تمہارے آل موسا اور آل و ہارون کے تبرکات بھی ہیں تاہمل الملائکہ اس وقت ملائکہ کی تحویل میں ہوا یہ کہ جہاں وہ تاموف لے گئے ان کے دشمن وہاں پر لے آ انہوں نے سمجھا کوئی لہوسط ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے پلیز آ گئی ہے انہوں نے ایک چھکڑے کے اوپر اس کو رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا جو ادھر جانا ہے تو حضرت سمائل نے ان سے کہا کہ تاجود کا اللہ کی طرف سے نامزد کیے جانا ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمہاری تسکین کا سامان جو تم سے چھن گیا تھا ان کے عہد عمارت میں یا ان کے عہدے ملوکیت میں تمہیں واپس مل جائے گا اور وہ فرشتوں کی تحویل میں ہے تو ایک روز وہ چھکڑا جو ہے لیے ہوئے وہ تابوت ان کے ہاں پہنچ گیا من کنتم یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو فلما فصلہ تعلوت اب جب حضرت تعلوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے ان میں سے جو لوگ تو انکار کر گئے اور رہ گئے جو لوگ چلے ساتھ ان کو لے کر چلے فرمایا اپنے لشکر والوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ایک آزمائش کرے گا ایک نہر سے دریا سے یہی جو ہے جڈن ریور ریور جارڈن اس کو کراس کر کے پھر حملہ کرنا تھا فلما فضرا تالوت و بال جنود تو جب تالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے تالا بب تلی کم بے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا سے یعنی دریا اردو فمن شرے بمن ہو فلح جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا تو مجھ میں سے نہیں ہے جو اس میں سے پانی نہیں پیئے گا وہ میرا ساتھی ہے اللہ مد طرفتم بے ہی سوائے اس کے کہ کوئی صرف اپنے چلو سے کچھ وہ ایک گھوٹ لے لے یہ اصل میں ہر کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کا بحرال دیکھے ڈسپلن کی حالت دیکھے تو جیسے حضور نے بھی غزو بدر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس اور ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے اور اللہ نے ان دو میں سے ایک کا وعدہ کیا تمہیں ضرور ملے گا بتاؤ کدھر چلے اندازہ ہو گیا کچھ لوگ جو کمزوری دکھا رہے تھے انہوں نے کہا چلے جی پہلے قافلہ لوٹ لے اور جو لوگ تھے باہمت انہوں نے کہا جو حضور آپ کی ارادہ جو آپ کا بدشہ ہو تو یہاں بھی انہوں نے اس سے ٹیسٹ کیا ہے کہ آیا وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے فربن ہو تو ان سب نے بہتوں نے پیا اس میں سے خوب جی بھر کر اللہ قللم سوائے ان میں سے بہت کم تعداد میں فلما جاوز ہوا ہو, وزین آمناہ تو جب گزرے اس دریا کے پار اترے وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ساتھیاں بہلے ایمان رہ گئے تھے یعنی پہلی سکریننگ پہلے ہو چکی تھی جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے اور اس کے بعد دوسری ہو گئی ہے کہ جو اس چھلنی میں سے نہیں نکل سکے وہ پانی پی کر بے شدھ ہو گئے یہ ایسا ہی ہے جیسے غزل احد میں حضور سر کے ساتھ ایک ہزار آدمی مدینے سے نکلے تھے اور پھر اینڈ وقت پر تین سو آدمی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تو جب انہوں نے دریا پار کر لیا انہوں نے اور ان کے ساتھ ہی اہل ایمان نے کالو لاتا قتل یوم جالوتا و جنو تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو واقعیتاً طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں یہ گولیت جس کو کہتے ہیں جالوت یہ بڑا قوی ہےکر انسان تھا اور اس کا جو ضرا بکتر تھا وہ اتنا پورا جسم ڈھکا ہوا کہ سوائے آنکھ کے سوراخ کے اور کچھ نہیں تھا اس میں جو نظر ہی نہیں آتا تھا تو اس نے مبارزت کی اور کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا کال الجن اللہ کم ان فیط ان قلیلت غلطی کثیرتم بےلہ تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے کئی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے یعنی آگے بڑھو ہمت کرو اپنی جو ہے کم ہمتی کا ثبوت نہ دو اللہ تعالیٰ کی نصرت سے اللہ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی وہ اللہ ماسام اللہ تو ساگروں کے ساتھ ہے وہ لمبا بر اصو وہ تو جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے ظاہر ہو جانا سامنے آمنے سامنے آ جانا اب ادھر ان کا لشکر ہے تالو علیہ السلام کا اور ادھر وہ جالوت کا لشکر ہے کالو اب انہوں نے دعا کی رب بنا اے اللہ ہم پر صبر ادھیل دے یہ افریق لفظ ہوتا ہے کسی برتن سے پاری اس گرا دینا کسی کے اوپر کہ وہ برتن خالی ہو جائے گھروں پانی ڈال دینا یا کچھ اور برتن میں سے افریغ علینا نا سمرن ہم پر صبر اندھیل دے صبر کی بارش فرما دے ربنا افریغ علینا سمرن مسمت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو جمع دے علی القوم القافرین اور ہماری مدد فرمائیں کافروں کے مقابلے میں یہی دعا گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ جب بدر کے موقع پر تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے منہ ہم بیج ن تو انہوں نے بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے اللہ کی اذن سے اللہ کی مشیت سے وہ قتل ہے اور قتل کیا جالوت کو داود نے یہ داود جو ہے توراط سے معلوم ہوتا گڈریے تھے جنگلوں میں رہتے تھے اپنی بھیڑ بکریاں لے کر اور ان کے پاس ایک گوپیہ ہوتا تھا اس گوپیہ کے اندر پتھر رکھ کر اس کو گھما کر وہ مارتے تھے لیکن نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ کہتے تھے کہ میں شیروں کے جمڑے توڑ دیتا ہوں جب کبھی شیر آتے ہیں میرے بھیڑوں بکریوں کے گلوں پر حملے کے لیے تو جب وہ آگے اتفاق سے جب لشکر آمنے سامنے تھے ادھر جالوس للکار رہا ہے کوئی میرے مقابلے میں ادھر سب کے سب سہمے کھڑے ہیں کوئی آگے نہیں نکل رہا یہ حضرت داؤد آگے اتفاق کہا معلوم کیا سچویشن ہے یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس غیر مختون کا میں معاملہ کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ان کے سب سے بڑی گالی تھی حضرت ابراہیم کی ملت میں ہے اور یہ جو کفار اور مشرک تھے ان کے ہاں خطرہ نہیں تھی تو نامختون ہونا ان کے ہاں یہ سب سے بڑی گالی تھی اس نامختون کا پھر جو ہے میں اس کو کیفرے کردار تک پہنچاؤں گا میرے پاس یہ گوپیا ہے اور میں تو شیروں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں انہوں نے پھر وہ پتھر رکھ کر اور گھمایا ہے اور سیدھا وہ آنکھ کے سوراخ سے اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا اور اس طریقے سے قتل دامود جالو تھا دامود نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو براتیں بتا کیے وہ آتا اللہ الملک اول حکمت اللہ مما یشاہ <مَعَشَى> ایک تو یہ کہ تالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا نواز ہو گئے اور پھر انہی کو وارث بنایا یہ بادشاہ ہوئے اللہ نے ان کو ہی ملک دیا حکومت دی بادشاہت دی اور حکمت بھی دی نبوت بھی دی یہ دونوں اعتماد سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا وہ اللہ اما اور پھر اسے سکھایا جو کچھ کہ اللہ نے چاہا اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفاع نہ کرتا رہے زمین میں فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر مفتوں کا خاتمہ کرتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا وہ لہ اللہ فساد تو زمین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا اللہ تعالی نے ان جنگوں کے ذریعے سے ہر بڑا فرعون جو آتا ہے ہر فرعون رابو اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی اس کے لیے علاج تجویز کیا ہوا ہے اللہ تعالی تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے تل کا آیات اللہ علیہ کبیل حق یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ یہ قول گویا کہ حضرت کی طرح منسوب ہوگا یہ اللہ کی آیات ہیں اے مسلمانوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ البر سلیم اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں تل کر رسول و فقا بازل ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے ان رسولوں میں سے ہم نے باس کو باس پر فنی لن ہے یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کل تفریق میں رسول کف رہے تفظیل یہ قرآن سے ثابت ہے کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول ہے کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت ہے کسی کو کسی اور اعتبار سے فضیلت جزوی فضیلت ہے مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہے کلی فضیلت تمام انبیاء اور اس پر محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے تلکر رسول فضل ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام و رفا بعض اور بعضوں کے اور کسی اعتبار سے درجات بڑھا دیے وہاں تین عیسم نے مریما اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات بڑے کھلے موجے دیے وہ قدس اور ان کی مدد فرمائی حضرت جبرعیل کے ساتھ اللہ مقططین ممباز ہند ممباز ماجات ہوں البینات لیکن اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے نہ یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی نہ یہودیوں نسلانیوں کی ہوتی نہ نسلانیوں کے پھرتے ایک دوسرے سے لڑکے ولاؤ شاہ اللہ مقل اللہ بادي بینات اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھی ولیکن لاکن اختلاف ہوں لیکن انہوں نے اختلاف کیا فمین محمد آمن فمین محمد کفن ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے اور ان میں وہ بھی ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں وَلَو اللہ اگر اللہ چاہتا ان پر لازم کر دیتا یعنی جبرن تقویری طور پر تو اختلاف نہ کرتے جھگڑتے نہ ولاکم ما المایورید لیکن اللہ تو کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ نے جو دنیا کو اس حکمت پر بنایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے آزمائش کے لیے آزادی دی ہے تو جو شخص غلط راستے پر جانا چاہے اسے آزادی ہے جو صحیح راستے پر آنا چاہے اسے آزادی ہے بارک اللہ علی کم فر قرآن راظیم دفاع کم بلایا تھی ہٹیں